Yeah uh -huh. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد صورت و طلاق ہے مدری صورت دو اور باقی ہیں سے پارے میں صورت و طلاق نام سے تو ظاہر ہے طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں اور یقینا آئیں ہیں طلاق کے حوالے سے زیادہ احکامات کا ذکر صورت البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا رکو نم اٹھائیس انتیس تیس پر اکتیس میں کچھ معاملات عدت وغیرہ کے حوالے سے اس صورت میں بیان ہوئے ہیں البتہ اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تخوا کی برکتیں بہت پیاری بیان فرمائی تخوا خوف خدا دل میں ہونا گناہوں سے بچنا اور یہ قرآنی وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ شاء قرآنی وظائف تو بہت ہیں ہمارے ہاں اکثر وظائف وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ وظیفہ کرنے والا ہے اس پر ابھی کلام کریں گے انشاءاللہ اور ایسا وظیفہ ہے دنیا کی مشکلات بھی حل آخرت کی مشکلات بھی حل اللہ اکبر کبیر ایسا جامع وظیفہ اللہ نے قرآن میں عطا کیا ابھی کلام کریں گے ایک اور پہلو اس صورت کا کیا ہے خاندانی زندگی میں کبھی ناشاکی کی ایک انتہا آ جاتی ہے آدم موافقت کا معاملہ ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ طلاق کا معاملہ آتا ہے وہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے پر ایک دوسرا اینڈ ہے شوہر بیوی میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے کہ اللہ کے حکم ٹوٹنا شروع ہو جائیں شریعت کے احکامات پامال ہونا شروع ہو جائیں وہ دوسری ہے اس کا بیان اگلی سورج سور تحریم میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء اے لوگوں تم جب عورتوں کو طلاق دینے لگو بڑا عجیب اور دلچسپ انداز ہے حضور کے خطاب اور کلام امت سے یا نبی, اے نبی گویا امت کو تعلیم دیجیے اذا تلق تم سا جب تم عورتوں کو طلاق دو فتح الدتی ہن تو انہیں ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو وہ احسل عدا اور عدت کا شمار رکھو عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب سنیے گا یہ بیان میں نہیں آتی باتیں دنیا کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں کتنی فیزیبلٹی رپورٹ اور اس کے فوائد نقصانات اور پازیٹوز اور نیگیٹو اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں شادی دھلے سے ہو جاتی تیاری تو بیس سال سے ہوتی لیکن مرد پر ذمہ داری عورت پر ذمہ داری اللہ کا قانون کیا کہتا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا کہتی ہے آدھے گھنٹے کی بعد بیس منٹ کی بعد اس پہ توجہ نہیں لوگوں کی یہاں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عزت کے موقع پر کیا مطلب اس کی تعبیر یہ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق جب دی جائے یعنی کسی کو دینی پڑ جائے تو حضور نے بتایا ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے اور حالت توہر میں پاکیزگی میں دی جائے اور وہ کہ جس حالت توہر میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو اس کی حکمتیں ہیں ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا ناگوار بھی محسوس ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو عدت ہے وہ بھی طویل ہو جاتی ہے وہ مسائل اپنی جگہ تفصیل طلب ہیں تو عدت کے موقع پر طلاق دو کیا مطلب حالت تہر میں پاکیزگی کی حالت میں حدیث نے تشریح کی ہے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو اور ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے یہ حضور نے تعلیم دی ہیں. کون ہے کون پوچھتا ہے اور وہ احس العدا اور عدت کا شمار رکھو اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ پر حالت عدت کے اندر کیا احکامات ہیں وہ کچھ ہم البقرا میں پڑھ چکے کچھ آگے تو اس کا شمار رکھا جائے عدت کے اندر اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور دو طلاق دے دی گئی تو عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے تین طلاق ہو گئے تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا یہ باتیں پڑھ چکی ہیں البقرا میں تو وہ اخت العدا اور عدت کا شمار رکھو وہ تقل تق اللہ ربکم اور اللہ کا تقو اختیار کرو تمہارا رب ہے لا تو خرجو ہن بلو تن یا خروجنا تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے گھر تو شوہر کا ہوگا مرد کا کہا جا رہا ان کے گھروں سے نہ نکالو وہ کون ہے تمہاری تمہارا لباس ہے تم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم یا کہیں معاہدہ کیا ہے. ہے تمہارا مرد وہ ہو تمہارا ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے لات خریج ہن بننا انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو اللہ اکبر اور اگر تم انتقال کر جاؤ اور تمہاری نکاح میں ہے تو اس گھر میں سے حصہ بھی تو ملنا ہے اس کو کہ نہیں ملنا ہے یہ تو دبا جاتے ہیں نا آج کل بیٹیوں کا بھی دبا جاتے ہیں بیوہ کا بھی دبا جاتے ہیں کبھی لڑکے اڑا جاتے ہیں کبھی چچا اڑا جاتا ہے لڑکوں بھتیجوں کا بھتیجوں کا بیوہ باوج کا یہ تو ہم نے مزاق اور کھلواڑ بنا رکھا ہے اللہ عجیب انداز لات خرجوتے ہننا انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالولہ یا خرجنا اور وہ نہ خود, خود نکلے یعنی گھر کے توڑنے کو اللہ تعالیٰ یا ٹوٹنے کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ عطینا وفا حشت مبینہ اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتقاب کرے ایسا کوئی ماد اللہ معد اللہ بدکاری کا عمل کر ڈالا اب تو مٹ کی غیرت گوارے نہیں کرے گی تو بات الگ ہے باقی اونچ نیچ کھٹ پٹ نہ نکالو بھائی گھر سے گھر میں رکھو ابھی اور بات بھی آئے گی طلاق دے بھی دی ہے تو ادھر کہاں کراؤ گھر میں کراؤ دو کی حد تک اور خرچہ بھی شوہر دے گا بارہ سے کرا وتیل اللہ اکبر و تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں یہ کھلواڑ نہ بناؤ یہ مذاق نہ سمجھے اس کو یہ البقرہ بھی بہت تفصیل سے میں نے کرنا چاہا تھا دوبارہ دیکھیے وتیل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہے اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا لا تدری تمہیں کیا خبر لا اللہ علیہ کا امرا ممکن ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی طبیل پیدا کر دے تو نہ نکالو اگر طلاق دے بھی دی ہے تو کہا رکھو مرد کو کہا جا رہا ہے گھر پر ہی رکھو کیوں وہ رجوع کا امکان اس میں رہے گا ارے اگر بچے ہوں گے تو منا لیں گے بیوی سامنے ہوگی تو وہ چلے جھک کر کو معذرت کر لے گی کوئی رجوع کا معاملہ ہو جائے گا کوئی گھر کے بڑے آ کر سمجھا کر پیچپ کرانے کی کوشش کر لیں گے یہ حکمتیں ہیں پیچھے جوڑے رکھنے کے بارے میں فہدہ بلغ نہ اجلا ہن نہ فارسی کُن نہ پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچیں یعنی عدت پوری ہونے لگے تو بھلے طریقے پر ان کو روکو یا بھلے طریقے پر ان کو جدا کرو یاد آیا نہ خوشگوار معاملہ مگر خوشگوار انداز سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ ایک اور دو طلاق کے حد تک تو رجوع کر سکتے ہو اور اگر ایک یا دو کی حد تک طلاق ہوئی ہے اور عدت بھی پوری ہو جائے تو نکاح کی تجدید کر کے بھی رجوع ہو سکتا ہے دو کی حد تک تین دے دی دو طلاق مغلص معاملہ ختم ہو گیا تو یا تو بھلے طریقے سے روکو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو وہ اشو زبی عاد منکم اور اپنے میں سے دو انصاف پسند لوگوں کو گواہ بنا دو یہ گواہ بنانا آخر سنت وال تمام سنی حضرات کے ہاں یہ پسندیدہ بات ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے احتیاطی بات ہے پسندیدہ بات ہے وقیم شہادت للہ اور تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے گواہی دو یعنی یہ جو رجوع کا معاملہ ہو رہا ہے اس پر گواہ بنانے کے بعد تاکہ لوگوں کو پتاؤ ہو کہ بھائی شریفانہ طریقے سے معاملہ پیچ اپ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ گھر دوبارہ سے جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے اس رجوع پر دو گواہ اور یہ دو گواہ دوبارہ اس کیا گیا مستحب پسندیدہ بات ہے یو بھی من باللہ الاخر یہ ہے جس کی ہر شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ میں یہ تقلّہ مخرجہ اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے یہ تقویٰ کی برکات کا بیان شروع ہو گیا مستقل ابھی آئے گا آیت نمبر دو تین ہے چار ہے اور پانچ تک انشاءاللہ اللہ فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے مخرجہ اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا یہ وہ قرآن وظیفہ تلاوت تو کرنی مگر یہ وظیفہ کرنے والا ویر زکم پڑے قرآن کیا کہہ رہے اللہ وہاں سے رزق کو فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے اللہ کا کلاب ہے نا یقین ہے نا سچا کا اللہ کہہ رہے تکوا تقوا کیا ہے پورا رمضان سنتے سمجھتے اور اس کی حصول کی کوشش کرتے آئے ہیں گناہوں سے بچنا نافرمانیوں فرمانیوں کو چھوڑ دینا معاشیت کے کاموں کو نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا گناہوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے تو بار من حیف اللہ تصف اللہ وہاں صرف خطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا وہ میں یہ اللہ فہما حسب جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور حدیث میں حضور نے اسی بات کو دہرایا صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح اپنے گھروں سے اشیانو سے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو آتے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں نا گوداؤں نا ویئر ہاؤسز نا ڈی فریزر کے اندر وہ سٹور کر سکیں خالی پیٹ نکلتے پیٹ بھرے واپس آتے اور اس ایت کے بارے میں جو اس آیت کو پکڑ حاملے اللہ کافی ہو جائے گا. کیا فرمایا و میں یہ تو اللہ فرحو حسب جو اللہ تعالیٰ پر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ان اللہ بال و امنی بے اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے قد اللہ علک بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے ایک مقررہ اندازہ طے کر دیا ہے اب کچھ عدت کے تعلق سے بیان ہے کچھ مسائل کا ذکر یہاں ہے البقرہ میں نہیں تھا واسد مِنَ مِن اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے تم تم شما ہو فد فلا اشہر تو ان کی عدت تین مہینے ہے عام خاتون کے لیے کیا ہے تین حیض مگر جن کا بڑھاپا آ اور اب حیض کا معاملہ ان کے لیے نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پاتا تو تین مہینے ان کی عدت مقرر ولہدن اور وہ جو بہت چھوٹی عمر کی ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا تو ان کے لیے بھی اگر ایسا کہیں معاملہ ہو گیا تو عدت کی مدت وہ تین مہینے ہوگی عام حالات میں کیا ہے جن خواتین کو حیض کے معاملات آتے ہیں وہ تین مہینے کی مدت کا معاملہ اگلا بیان جو ہے وہ حاملہ خاتون کے تعلق سے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ حَمْلَهُنَّ اور حمل والی خواتین کی عدت ان کا وضع حمل کا معاملہ ہے یعنی بچے کی ولادت کا ہو جانا چاہے طلاق دینے کے بیس دن کے بعد بچے کی ولادت ہو جائے تیس دن کے بعد ہو جائے بس ولادت ہو گئی بچے ولادت ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی یہ ہے جو چند مسائل یہاں پر بیان ہوئے ممتق يُسْرًا اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا اب یہ طلاق کے معاملات بیان ہو رہے ہیں اللہ کا تقوی اللہ کا تقوی البقرہ میں بھی تفصیل تھی اللہ کا تقوی اللہ کا تقوی کون خیال رکھے گا اللہ کا خوف رکھنے والا باقی جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا وہ نکاح نہیں کرتے طلاق کا معاملہ کہاں سے آئے گا سبثر اللہ یہ تو وہ خیال رکھے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جس کو کل کی جواب دہی کا احساس بھی ہو اب یہاں تقویٰ کی ایک اور برکت یا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا ذارگ امر اللہ انزلہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا تق اللہ یہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا وہی عب لہ اور اللہ اس کو بڑا عظیم اجر آتا فرمائے گا لیجیے آخرت کی بات آ گئی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ گناہوں کو برائیوں کو دور کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا اب چیک کر کے مجھے بتا دیجیے گا کوئی رہ گیا مسئلہ دنیا اور آخرت یہ آیت نمبر سرے کے پانچ تک پھر پڑی قرانی وظیفہ عمل کرنے والا وظیفہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ مشکلات سے نکالے گا اللہ وہاں سے رسک دے گا جہاں تمہارا کو ماننا ہوگا اللہ کا تبکل کرو اللہ کافی ہو جائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کام آسانی فرمائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ برائیاں دور کر دے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ اجر عظیم آتا فرمائے گا اب بیان آ رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوی رکھنا بھی اپنے گھر پہ شوہر نے ایک دو کی حد تک اور اخراجات بھی شوہر نے برداشت کرنے تم جہاں رہتے ہو اپنی استعد کے مطابق وہاں انہیں رکھو ولا تم روی ہند اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ مدا کیا ہے یہ روکنا اس لیے نہ ہو کہ اپنے غصے کا اور اظہار کرو گے انتقام کے جذبات ہونا نہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ عدت کے دوران ایک اور دو کی حد تک بیوی اپنے شوہر کے گھر پہ رہے تاکہ وہ پیچو کا معاملہ ہو لیکن یہ روکنا کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو وہ ان کن اولا کے علیہ اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وزع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت حتی حملہن، یہاں تک کہ وزع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت فعین اردان پھر اگر وہ تمہاری خاتے دودھ پلائیں فاتو ہننا تو انہیں ان کی اجرت دو کیا مطلب بھائی وہ کھائے گی تو وجود میں غذا بچے کے لیے پڑے گی تو اس کو کھلاؤ پلاؤ اخراجات پورے کرو اس دوران میں کوئی میڈیسن وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی تم نے پورا کرنا ہے کب یہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے بھائی دو سال سمجھ رہے ہیں اور البکرا میں بھی آیا بچہ بچہ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے نہ باپ نے پہنچانا نہ ماں نے پہنچانا ہے کسی طور پر بھی نقصان نہ پہنچے تو یہ ہے اگر وہ تمہارے بچوں کو بچے کو دودھ, دودھ پلائے تو ان کا ان کی اجرت جو بھی اخراجات ہے وہ ان کو دو وہ تمیرو بھائی نہ تم بیمارو اور آپس میں بھلے طریقے پر مشورہ کر لو وہ انتآس سر تم اور اگر تم باہم کوئی کشمکش کرو گے کوئی جھگڑا کرو فسٹر دیو لہو اخرا تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے اور دوسری عورت سے پلواؤ گے تو اس کے خراجات دینے پڑیں گے پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے لفظ یاد ہوگا آپ کو بچے کی یہ اتنا پیارا دین ہے اللہ اکبر کبھی یہ تو آگیا دنیا میں ابھی ماں کے بطن میں ہے اس کے بھی احکامات ہیں وہ تو علماء تفسیر سے بیان فرماتے ہیں. اور وہ حکم بھی ہے ماں کے وطن میں او چار مہینے کا ہو گیا اور کوئی غصے میں آگے ابوشن وغیرہ کراتے ہیں یہ قتل کرتے ہیں بالکل 4 مہینے بعد وہ رو پھونک دی جاتی بخاری مسلم کے حدیث کے مطابق اندر ابھی ماں کے بطن میں اس بچے کے حقوق بھی ہیں ماں کے بتن میں اب کا انتقال ہو گیا ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا آنا ہے نا اس نے جی تو اس بچے کا بھی کوئی حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے کیا حقوق ہیں یہ سب شریعت نے بیان فرمائے اتنا پیارا دین بندے کی دنیا میں آنے سے پہلے کے احکامات بھی ہیں اور بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی احکامات ہیں تو جب بندہ زمین پر موجود ہوگا تو کتنے پیارے احکامات ہوں گے اللہ ہمیں ہمارے دین پر مزید یقین عطا فرمائے لک دوسمن من یہ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے ومن رزقه فک مما آتاہ اللہ جس پر کچھ رزق کی تنگی کا معاملہ کیا گیا تو جو اللہ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے بہرا لی بیوی کو اگر ایک دو کی حد تک طلاق دی تو اس کے اخراجات دینے ہیں عدت کے دوران کے اپنے گھر میں رکھنا بچے کی ولادت ہوگی اس کو دودھ پلانا جب تک دودھ پلائے گی اخراجات دینے جو اللہ نے کیپیسٹی ہے اس کے مطابق خرچہ کیا جائے یکلف اللہ اللہ, ما اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی اس اسی کے مطابق جو اللہ نے اس کو عطا کیا یعنی جتنی صلاحیت دی ہے جتنا مال دیا جتنے اسباب دیے اللہ سبحان جل۔ تنگی کے بعد آسانی فرما دے گا تم اللہ کا حکم مان کر اس ناخوشگوار معاملے کے موقع پر بھی اپنا فرض پورا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے گا مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا اگلی آیت ہے پچھلی قوموں کے بارے میں مگر تم اکثر مفسرین نے لکھا ابھی اللہ کے احکامات بیان ہوئے گھر گھر ہستی کے معاملات کے حوالے سے اب قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے کیا مطلب اللہ کے یہ احکام جو گھر کے بارے میں بھی ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھنا ان کی اگر تم نے خلاف ورزی کی تو دیکھو خلاف ورزی کرنے والے پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا یہ عجیب بات ہے قوموں کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے فوراً اور پہلے سارے بیانات آئے گھر کی زندگی کے احکام کے بارے میں مِن عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُّلِهِ اور کتنی بسیاں جنہوں نے اپنے رب حکم سے اور اس کے کی تعلیم سے سرکشی کی اللہ فرماتا ہے پس ہم نے ان سے سختی سے سختی حساب لیا وہ نقرا اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا فضاقت و بالا امریہ پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا مراد جو کرتوت کے نتیجے سامنے آئے وہ کھانا بدھ خسرار ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا اعد الله لهم عذاب شديد اللہ تعالی نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے فتق الله یا اول الالباب اس اے عقل مندوں اللہ سے ڈرو الذين امنوا وہ کہ جو ایمان لائے ہو قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے وہ ذکر کیا ہے رسول ایتو علیکم آیات الله مبینات وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح روشن آیات کی تلاوت فرماتے ہیں ذکر دو باتوں کا مجموعہ یہاں بیان ہو رہا ہے ایک رسول پاک علیہ السلام کی ذات اور ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات سور بینا میں کل پڑیں گے انشاءاللہ بینا روشن دلیل کیا ہے رسول من اللہ یت صحف متحرہ اللہ کے رسول جو پاکی یا صحیح صورت تلاوت فرماتے ہیں تو ذکر رسول جمع کتاب یا کتاب جمع رسول دو بات کا مجموعہ اس مقام پر بیان ہوا ان آیات تلاوت، ان آیاتِ قرآن کی تلاوت کا حاصل کیا ہے لیجن آمن و نور تاکہ جو لوگ ایمان مان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کی وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے مزید منور فرمائے اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ملنا سالحا اور اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ہو جنات اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا تجریب امتحا جن کے نیچے سے نہر جاری ہوں گی نفیح ابادہ شر میں رہیں گے قد احسن اللہ له رزقا بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق تیار فرمایا ہے اللہ اللہ اللہ جس سے سات آسمان بنائے وہ من الرف اور زمین بھی انہی کی طرح یہ واحد مقام ہے جہاں ایک امکان ہے کہ سات آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی ہیں احادیث میں اشارے بھی ہیں صحیح احادیث میں اشارے بھی ہیں کچھ ادابوں کی کیفیات کے بیان کے ذیل میں تو اس بات کو تقویت ملتی ہے اللہ فرمارا ومین الر مفت لہو نا اور زمین میں سے بھی مفت لہونا ان کے مثل ان آسمانوں کے مثل تو آسمان کتنے سات تو زمینیں بھی کتنی سات اور احادیث میں کچھ اس کی وضاحت کا ذکر آیا ہے یہ تنزل العمر ہننا ان کے درمیان اترتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اب آسمانوں میں حکم فرشتوں کے لیے زمینوں میں کس مخلوق کے لیے اللہ بہتر جانے کچھ صحابہ کی آرا ہے مگر وہ بہت یونیک آرا ہے وہ تم ذکر نہیں کر رہے آپ کے سامنے پھر کچھ مفسرین کی آراہ وہ بھی بڑی منفرد آرا ہے مگر اتنا پتہ چلتا ہے جیسے ایک مقام پر ہم نے سمجھا زمین میں مخلوقاتیں آسمانوں میں بھی ہیں آسمانوں میں اللہ کا حکم جاری زمینوں میں بھی جاری ہوگا ان کی کیا کیفیت ہے قدیر اللہ تعالی ہر ہر پر قدرت رکھتا ہے وہ ان اللہ قد طبی کل شعین علما اور یہ کہ اللہ تعالی نے ہر ہر شہ کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے ایک صورت اور ہے سوریہ تہریم سے اتارے کی پھر تفصیل ہے تھوڑی اس میں پھر ترابی کی طرف چلیں گے ان اس کے بعد سورت تحریم یہ بھی مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کے تسلسل میں آخری ہے اور اٹھائیس پارے کی بھی آخری سورت ہے اور منتخب نصاب میں بھی شامل ہے سور طلاق خاندانی زندگی کی ایک انتہا کے ناشاقی کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن طلاق کی نوبت آ جائے سور تحریم میں حضور نبی مکرم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے امت کو ایک خاص تعلیم عطا کی گئی ہے اور نقطہ یہ ہے کہ کبھی گھر میں شوہر بیوی میں اس قدر موافقت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں خدا نہ نخواستہ اگر ایسا ہے تو یہ صورت عطا ہو رہی ہے یہ موافقت اس قدر انتہا پر ہو جاتی ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو متوازن کا مطالعہ کریں جس میں آگے چل کے سربراہ خاندان کی ذمہ داری کا ذکر بھی آئے گا اور بالکل آخر میں یہ بتایا گیا ہے ہر عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی ہے گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا لیکن عورت کا اپنا جواب دہی کا معاملہ الگ ہے آخرت میں اور وہ خود اپنی پرسنل کے پاسٹی میں اللہ تعالی کے ہاں جواب دے لی ہے یہ ذکر اس صورت کے آخر میں بسم اللہ الرحمن اس کو روک لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تب تغیم کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں واللہ غفور اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے پس منظر میں دو تین واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ایک واقعہ معروف ہے اور وہ یہ جس کا حاصل حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حجرات تھے جیسے کہ ذکر آیا پہلے بھی سر حجرات میں کی نماز کے بعد حضور دبی اکرم علیہ صنعت و ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور جن زوجہ کی باری ہوتی رات ان کے ہاں قیام فرماتے ایک زوجہ نام میں ذکر نہیں کر رہا ایک زوجہ وہ کوئی شہد حضور کو پیش کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ شہد استعمال فرماتے اب زاری بادہ شہد استعمال ہوگا تو دو چار منٹ تو لگیں گے بات چیت ہوگی سب کچھ ہوگا ازواج متحرات میں سے دو نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ کچھ ہمارے ساتھ کمی کا معاملہ تو نہیں ہو رہا ٹائم وہاں زیادہ لگ رہا ہے اب ذہن میں رکھے آج لوگوں کا تحمل ختم ہو گیا ہے یا وہ جو دین کا ایک پہلو ہے کہ یہ گھرانہ ساری انس... امت کے لیے رول ماڈل ہے تو اس گھرانے کے افراد نے انسانی سطح پر زندگی گزار کے دکھایا ہے وہاں سے رہنمائی مل رہی تو دو ازواج نے کچھ محسوس کیا کہ بھئی یہاں وقت زیادہ لگ رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب میرے پاس حضور آئیں تو میں کہوں گی اب یہ شہد استعمال نہ کریں بوسی تم بھی کہنا کہ شہد کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ایک آدھ منٹ ہمارا بھی بڑھ جائے گا ٹھیک اچھا تو یہ ہے پس منظر تو حضور نے کہا اچھا میں یہ شہد چھوڑ حرام کا ایک مفہوم تو حرام وہ ہے نا شرعت طور پر اور کیا ہے اپنے اوپر روک لیا حضور نے امت کو کچھ نہیں کہا چلو وہ میں استعمال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کیوں اس امت کی حضور سے جو محبت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم حلال حرام تو بڑے احکامات ہیں حضور کی ایک ایک ادا کو اس امت نے فالو کیا ایک ایک ایک ادا کو تو کہیں ایسا نہ ہو حضور نے اپنے لیے روکا اور امت پیروی میں حرام کر بیٹھے تو یہ حلال حرام کے ڈومین میں داخلہ ہو جائے گا نا اللہ نے توجہ دلا دی اچھا دلچسپ بات کیا ہے حضور نے دیکھ حلال چیز کو روکا ہے اپنے لیے سمجھ آ رہی امت تو حرام کھا جاتی حرام کر جاتی حضور نے حلال چیز چھوڑی ہے نا اللہ نے کہا نہ کریں ایسا حضور نہ کرے ایسا اور امت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے اپنی بیویوں کے چکر میں اور محبت میں تم اللہ کے حلال کو اور حرام کو معاف کیجیے گا حرام کو حلال نہ کر لینا حصول نے تو حلال روکا ہے نا تم لوگ کہیں حرام کو حلال نہ کر لینا اللہ کے احکام توڑ نہ دینا یہ نکتا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے تو اے نبی کیوں روکتے ہیں اسے جو اللہ تعالی نے حلال فرمایا ہے اپنی بیویوں کی آپ کوئی مرضی چاہتے ہیں رضا چاہتے ہیں غفور اللہ تعالی تو بہت تعالیٰ نہایت رحم فرمانے والا اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کیا ولعکم اور اللہ تمہارا مولا کار ساز ہے کبھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو کفارہ دے دے بھائی اس کا اور کفارہ ہم نے کہاں پڑا کہ ایت نمبر 89 میں تفسیر وہاں پر بیان ہوئی تھی وہ هو العلیم الحکیم اور اللہ تعالی خوب المتقی والا حکمت والا ہے اگلی آیت میں عربی گرامر والوں کے لیے زمائر کا بڑا پیارا نقشہ ہے پروناؤن کا اور کچھ جو ہے وہ تصنیہ کا بھی سیغہ آگے آیا چاہتا ہے لیکن زیادہ اس میں زمائر کا پروناؤن کا معاملہ بہت زیادہ ہے دو بات اس میں ذہن میں رکھیے گا کوئی معاملہ ہوا کوئی راث تھا <تصفح> حضور نے غزوہ کو بتایا لیکن انہوں نے دوسری زوجا کو بتا دیا اللہ نے راز کو راضی رکھا کہ راز کیا تھا سبحان اللہ اور حضور نے بھی اتنا کہا کہ دیکھو تم نے ہمارا راز جو ہے نا وہ بتا دیا کسی کو ڈانٹ ڈبٹ نہیں کی یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا پہلے ترجمہ کرتے میں تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ وعید اثر نبی الاباد ازواد اور یاد, یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی پتا چلا حضور راز کی باتیں بھی گھر والوں کو بتاتے تھے ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور چھپا کر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اب بھائی مطلب سمجھ رہے بھائی بس ٹھیک ہے پتا چرا حضور راس کی بات ہے دی گھر والوں کو بتاتے تھے ہم. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما فلم پھر جب ان زوجہ نے اس کی خبر کر دی ایک اور زوجہ کو وہ از ہر اللہ علیہ اور اللہ نے اس بات کی خبر دے دی حضور کو کہ راس کو پتہ چل گیا کسی کو عرف بعدہو تو اللہ کے رسول نے اس کی کچھ خبر دی وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْدَ اور بعض باتوں سے احراس کیا حضور نے اس کی کیا خبر دی بھئی تم نے ہمارا راج ہے نہ بتا دیا بس اتنی بات کوئی ڈانٹا پٹ کوئی غصہ کچھ نہیں فَلَمَّا نَبَّعَهَا بِهِ تو جب حضور نے ان کو یعنی زوجہ کو اس کی خبر دی یعنی کہ راج تم نے بتا دیا قَالَتْ کہنے لگی منمبا کا ہارا آپ کو کس نے بتایا ذہن میں آیا ہوا اچھا تو رکھا تھا گیا ہوگا اس طرف نے فرمایا دیکھو مجھے خوب ان رکھنے والے خوب خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی ہے اسی لیے سرو حجرات میں کیا آیا تھا مسول اللہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں شوہر بھی ہیں سب کچھ ہے رشتے بہت سارے ہیں اصل حیثیت کیا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی شان کریمی راز راز رہا آج معاف کیجئے گا گھروں کی بات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس وقت اسمارٹ فون کی راز کی باتیں پوری دنیا کو بتائی جا رہی گراوٹ ہے برباد ہوتے ہیں گھر ایک بچہ شاگرد تھا ہمارا میں کہیں شہر سے باہر تھا فون آیا سر یہ بتائیں کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو میں نے کہا بیٹا تمہارا تو ابھی نکاح ہوا تھا سر وہ پھرڈا ہو گیا کیا پھرڈا ہو گیا وہ پتہ نہیں ادھر کی ادھر لگ گئی ادھر کی ادھر لگ گئی اب کہہ رہے ہیں بتاؤ رخصتی سے پہلے طلاق ہے اس کا کیا حکم ہے ادھر کی ادھر لگ رہی ادھر کی ادھر خدا کا خوف کرو اللہ سکھا رہے ہیں ہمیں راز کی باتوں کو افشانہ کرو اور حضور نے بھی کیا اچھا تو از زوجا نے زوجا کو بتایا نا دوسری گھر کی بات ہے نا تو حضور نے بھی توجہ دلا نہیں مگر ڈانٹ ڈپٹ غصہ کچھ نہیں ہے یہ معاشرت ہے جو حضور کے گھرانے کی ہمارے سامنے قرآن سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب وہ جو دو تھیں نام نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو تفاثر میں دیکھ لیجئے گا ان دو کو توجہ دلائی جا رہی ہے ان تطوبہ ان اللہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو فقط فقط قلو بکماں یہ بہتر ترجمہ نوٹ کر لیجئے گا تو یقیناً تم دونوں کے دل تو مال ہو چکے ہیں باقی گرامیڈیکل بحث وہ استاد محتم ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان القرآن میں دیکھ لیں یا مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن میں دیکھ لیں تفصیل کا موقع نہیں اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو یقینا تم دونوں کے دل تو مائل ہو چکے ہیں وہ دو کون تھی وہ جو شہد والا معاملہ جنہوں نے پلان اس طرح کا کیا تھا آگے سنیے وہ ان کا باہر اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بنانا چاہا تو سوچ لینا ہوں بے شک اللہ ان کا مولا ہے پشپنا جبرین اور جبرہیل ہے علی السلام وسال مبمنی اور نیک ممن بھی ہیں وہ سب ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بل ملا کا دوبہ علی اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں یہ اللہ نے دو ٹوک بات بھی کہہ دی اچھا دو ٹوک بعد ازواج متحرات کے لیے آئیں تب ان کی دلجوئی کا بیان اگلی آیت میں اور اتنی دلچسپ آیت ہے اگلی بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ گرفت ہو رہی ہے ازواج مطرات پر بظاہر بظاہر بظاہر اور اسی معذمت کا بیان آ رہا ہے فرمایا کہ آسا رب ہو ان طلح اگر وہ یعنی نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دے تو ممکن ہے کنہ کہ اللہ بدلے میں دے دے اور بینیاں انہیں جو تم سے بہتر ہوں گی کیسی ہوں گی مسلمات ان مسلم ممنات ان فرما برداری کرنے والیاں عبادات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات روزہ رکھنے والیاں سی یہ بات شوہر دیدا یعنی بیوڑی جیسے حضور کے نکاح ہوئے وہ ابکارا اور کواریاں جیسے معاشی سے نکاح ہوا اگر حضور تمہیں طلاق دے دے تو اللہ بدل کر اور بیویا دے دے گا کیسی ہوں گی یہ صفات ان میں ہوں گی دلچسپ بات کیا ہے حضور نے کسی زوجہ کو طلاق ہی نہیں دی سنیے دلچسپ بات ہے کہ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی اور یہ صفات کن کی ہیں حضور کی بیویاں جو اللہ ان کو عطا فرمائے تو جب حضور نے طلاق نہیں دی تو جو آلریڈی آپ کے ازباد متحرات ہیں انہی میں یہ صفات موجود ہیں تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج و کی عظمت کا بھی بیان آ گیا اگلا حصہ اس میں گھر کے سربراہ باپ ہے شوہر ہے مرد کو کہا جا ہے خاص طور پر کس تعلق سے اصل ذمہ داری کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی سے بچاؤ بکوسارا جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر اللہ اکبر ایک مراد وہ بتوں کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ مشکین کی ذلت میں اضافہ ہو علی ملاقات اس پر سخت مزاج اور زور آور فرشتے معین ہیں لا یاسن اللہ امرحم اللہ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ویف علون وہی کچھ کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے جہنم پر مقرر فرشتوں کا کام عذاب دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سخت ہے عذاب دینے میں اللہ من النار کیا کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ اہم ترین ذمہ داری ہے توجہ فرمائیے گا قرآن میں کہیں نہیں لکھا اولاد کے لیے گھر بناؤ کہیں نہیں لکھا بیمار ہو جائے تو صحت کا اہتمام کرو اس کی علاج کا اہتمام کرو کہیں نہیں لکھا کہ ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرو پریشان نہ ہوں اس سے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا رہی ہے وہ بھی دانا دانا لا کے اس کیوںچ میں پانی کا خطر اس کی چونچ میں ڈال دیتی اس کے لیے کسی واس کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہر کوئی کر رہا اور اتنا کر رہا ہے کہ اصل کام کو بھول جاتے ہیں تو جو کام بھول جاتے قرآن اس کی توجہ دلا رہے کیا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ حضور نے فرمایا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آ, بخاری شریف کی روایت کل رائن کل مس رعیتی ہر ایک تم اس سے نے کے ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہاں جنتی فیملی کیسے ہم پڑھ چکے اسکولت تو رائے کس میں ماں باپ بھی ایمان پر اولاد بھی ایمان پر اللہ جمع فرمائے گا ان شاء اللہ لیکن اگر یہ روش نہ ہو تو پھر کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں یہ آج سورہ مارج میں بھی پڑھیں گے بہت سخت بیان آئے گا انتیس پارے میں اور کل سوریہ آباد سوت والے میں بہت سخت بیان آئے گا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب مجھے بھی اور آپ کو بھی فکر کرنی اور فکر کرنی ہے اس ماحول میں گھر والوں کو لائے اللہ تعالی قبول فرمائے حضرات بھی ہیں خواتین بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں کچھ اونچ نیچ بچوں نے کر ڈالی ان دا لونگ رن اس کا فائدہ ہی ہوگا ان کے دلوں میں قرآن بیٹھے گا ان کے کانوں میں قرآن گیا معاف کیجیے ایک دوسرے کو جو بھی اونچ نیچ کسی سے ہو گئی ہم سے آپ سے کسی سے ہو گئی لیکن یہ ماحول اب ہم نے مستقل رہنا ہے اور فکر کرنی کہ ہمارے گھروں میں قرآن کا سلسلہ جاری رہے ہمارے گھر والے دین کی محفلوں میں جڑتے رہیں یہ خیر کا معاملہ تقوی کا معاملہ یہ رمضان شریف کے بعد بھی جاری رہے وہ باتیں پتا چلیں کہ جس سے ہم جنت کی طرف جائیں گے ان اعمال کا پتا ہوگا جو جہنم کی طرف لے جانے والے تاکہ بچنے کی فکر و کوشش کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یادینہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لا لا تذر آج بہانے نہ بناؤ ان نما تجزو نما کم تم تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو, جو تم عمل کرتے تھے حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے جس کا ایک مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا سورہ علی منعہ نائدہ ستانوے اللہ کے گھر کا حج صاحب اس ستات پر لازم ہے ومن کفر یعنی جو کفر کرے اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے اس ستاعت کے باوجود حج نہ کرنا عملا عملن کفر ہے اتنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ اس کی کوشش نہ کرنا یہ کفریہ رویش ہے فر ہے, ہے اللہ حفاظت فرمائے اگلی آئے کا حوالہ پہلے آتا رہا توبہ کا بڑا پیارا بیان یا الذین آمنو اے ایمان والو الابتا اللہ کی حضور توبہ کرو سچی پکی توبہ نسوحا خالص توبہ پکی توبہ سچی توبہ اص ربران کم سے امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تدور کر دے گا تمہاری برائیاں جنات تمہیں داخل فرمائے گا باغات میں تجریم امتاح جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں نبی یو اللہ آ من جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کا ان کو جو ان کے ساتھ ایمالنا ہے یہ ہے سچی توبہ کا تقاضہ کیا ہے توبہ توبہ کا اصل مطلب پلٹنا اور املن کیا ہے گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آ جانا سید علی کے بیانات کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر میں بھی بیان فرمائے توبہ کی شرائط کیا ہے دل میں ندامت میں نے گناہ تو کیے ہیں بہت زبان پر استغفار کے بھی قرآن میں بھی ابا ہمارے آدم علیہ السلام کے الفاظ ربنا نا غلام آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو اور گنا کو چھوڑ بھی دے بندہ بالفیر یہ حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق اللہ میں کچھ ہوئے جیسے کہ ماضی میں زکات ادا نہیں کی تو ادا کرنی پڑے گی حج فرض ادا نہیں کیا تو ادا کرنا پڑے گا آن کچھ so حقوق کے معاملات ہیں بندوں کا ہڑپ کیا ہوا مال تو لوٹانا پڑے گا بندوں کا دل دکھایا تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی اس سے کم پہ توبہ نہیں اور پھر توبہ ہے ایک انفرادی جس کا بیان یہ ہے اور ایک توبہ اجتماعی ہے جو بار بار تاخراتوں میں ذکر آیا اللہ کے دین کی جد و جہد کی طرف پلٹنا جس کے لیے ہم اس امت میں پیدا کیے گئے اور جس کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا یہ شرائط ہے توبہ کی ان شرائط کے ساتھ بندہ پلٹے اللہ کی طرف تو اللہ خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے اونٹ والے سے زیادہ مسلم شریف کی روایت حاصل اس کا ایک چلا جا رہا ہے اس کا کھانا پینا سازو سامان بھی ہے اونٹ پر لگا ہوا راستے میں سفر میں سیرا میں جا رہا ہے راستے میں تھکاوٹ ہوتی ہے حرام کے لیے ہے اور سو جاتا ہے اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ بھی غائب اس کا کھانا پینا سب غائب پریشان سیرا میں کون پوچھے گا جی نہ ادھر نہ ادھر مارا مارا پھیرا آ مر جاؤں گا پھر سو جاؤں شاید اسی حالت میں موت آ جائے پھر اٹھا اب جو آنکھ کھلی تو سامنے دیکھتا ہے کہ اونٹ بھی کھڑا ہوا اس کا سازو سامان بھی اللہ اکبر زندگی دوبارہ مل گئی اور حضور نے بھی فرمایا کہ خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے یا اللہ کیا بات ہے تو میرا بندہ میں رہا میرا مجھے واپس مل گئے اور حضور مسکرائے کہ خوشی میں دیوانہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے الٹا کہہ گیا نا تو حضور بھی مسکرائے آپ کے دندانے مبارک سامنے کے ظاہر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب اللہ کا بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا حضور فرما توبہ کر لے کے گناہ سے ایسا گناہ سے کیا ہی نہ ہو. اور اللہ کی شان کریمی ہم نے پڑھی سورہ فرقان کے اللہ تعالیٰ معافی نہیں کر دے گا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ مجھے اور آپ کو واقعات مانگنے والا بنائے واقعات پلٹنے والا بنائے توبہ کرنے والا بنائے اللہ میں انفرادی توبہ کی بھی توفی دے اجتماعی توبہ کی بھی توفیع یوم یو يخ اللہ نبی یومین آمن جس دن اللہ رسواں نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے نورآم ابھی ایمان ہیم ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی نانی طرف دوڑتا ہوگا یہ سور حقیقت میں بھی ذکر آیا ایمان کا نور نیک عمل کا نور یقل وہ دعا کرتے ہوں گے رب بنا لنا نورنا انا لنا اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو پورا کر دے کسی کا کم بھی تو ہوگا نا حدیث میں کسی کو اتنا تھوڑا سا ہوگا پیر کے انگوٹھے تک روشنی ہوگی اور کسی کا اتنا کہ یمن تک پہنچے وہ اللہ اکبر اس قدر طویل اس مسافت پر اس کا نور ہوگا تو جو کم والے ہوں گے دعا کریں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے انکالاتی اللہ تو ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے یا نبی اے نبی علیہ السلام جاہد الکفار والمنافقین المنافقین وغد و, و آپ کافروں اور منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجیے اور بس سختی کیجیے منافقین کے خلاف جنگ نہیں ہوئی ہے عبداللہ بن نبی کے خلاف کوئی مقدمہ چلا کہ اس کو قتل نہیں کیا گیا ہے تو قتال نہیں ہوا منافقین کے خلاف تو جہاد کا مفہوم یہ بیان ہوا سازشوں کا توڑ کیجیے علیہم کفار منافقین کی سازشوں کا توڑ کیجیے اور بس سختی کیجیے اب پہلا بیان تو گھر والوں کے حوالے سے ہے تھا یہ موضوع کیا آ گیا بھائی بے جا نرمی سے بھی گھر والے غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں بےجا نرمی تو ایسی نرمی گھر میں نہ ہو کہ گھر والے آپس سے باہر ہو جائیں اور آخرت بگڑ جائے ہماری اور ان کی تو نرمی سختی کا انتظار یہ بھی ضروری ہے ایک نقطہ اس کی طرف اشارہ اس میں کیا گیا واہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بھی اسلم اور وہ بہت بری جگہ لوٹنے کے اعتبار سے اللہ اجیرنا منات اب اگلی آخری جو آیات اس سورت کی ان میں کچھ خواتین کا بیان ہے دو بہترین گھرانے میں تھیں مگر بدترین ان کا طرز عمل اور ایک وہ جن کو بدترین محول فراون کا ملا مگر کردار بہت عمدہ ہے اور ایک بی بی مریم سلام علیہا جن کی تربیت کیتی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے ذرب اللہ مثل الذين كفروا امراۃ نوح و لوط بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بی, بی اور لوط علیہ السلام کی بی, بی کی مثال کانتا تحت عبدیین من عبادنا صالحین وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھی ہمارے سالے بندوں میں سے ہما پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی خیانت سے مراد نفاق کا معاملہ اور پیغمبر کا ساتھ نہ دینا نافرمان قوم کا ساتھ دینا فلم یغنی ہما من اللہ شعیح تو اللہ کے آگے یہ دونوں پیغمبر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تو پیغمبر کی بیوی ہونا کوئی فائدہ ان عورتوں کو نہیں دے گا اللہ اخبر وکیلت خل انارماقنی اور کہہ دیا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اللہم اجرنا من النار وضرب اللہ اجرنا غورب اللہ فرعون اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے ون جنیم علی ون جنی مالمی اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے بدترین ہے فرعن اور اس کا ماحول مگر ہی اللہ کی بندی استقامت پر وہ جو علیہ السلام کو سندوق سے نکالا تو یہی تھیں بعد میں بتایا جاتا ہے کہ علیہ السلام کے موزرات دے کر ایمان لے آئیں اور فرون بدبخ کو پتا چل گیا تو یہ استقامت کا مظاہرہ کرتی رہی اس بدبخ نے ان کو شہید کرایا ہے اور جب ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا اللہ نے پردے ہٹا کر ان کو جنت دکھا دی مفسرین نے لکھا مسکراتی ہوئی شہید ہو کر دنیا سے گئی اور اللہ آج کی عورت سوچے فیرون کے کیا محلات تھے فیرعن کی کیا جائداد تھی فیرعن کے کیا لاہو لشکر لہو لشکر تھے فرون کے کیا مزے تھے مالک مجھے پسند نہیں ہے مجھے اپنے پاس جنت میں گھر فرما دے اللہ وقت پر آخری بات وحمد یمہ بنتا عمران اللطی احسن فرجہ اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی فن فخنا فیم روشنی ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ بھوکا یعنی حضرتیں عیسیٰ علیہ السلام کی موتزانہ ولادت و سد بکت بھی کریمات ہاں اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی وہ خیالت مین القونی اور وہ فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھیں اب یہ نتیجہ کیا ہے دو خواتین وہ ہیں جو پیغمبروں کی بیویاں اتنا پیارا ماحول پیغمبروں کی شخصیت اویلیبل اندر طلب نہیں قوم جو نا اس کا ساتھ دیا برباد ہو جہنم میں ادھر یہ بی بی آسیہ سلام ال بدترین ہے ماحول فرون کا مگر اللہ نے اس سے قامت دی جنت پا گئی اور بی بی مریم سلام علیہ سبحان اللہ اللہ نے پوری جہان والوں کی عورتوں پر ان کو چنا ہے الحمدللہ للہ قرآن کا بیان بھی ہے اور مزید بنا یہ کہ حضرت ذکری علیہ السلام نے ان کی کفالت بھی بہترین ماحول ملا بہترین ان کا طرز عمل بھی اس پر تجزیے دراصل یہ ہے کہ ایک عورت کا اپنا سپریٹ تشخص سے آئیڈینٹی ہے اور اس سے خود اپنے آپ کو کل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو خود پیش کر کے جواب دینا ہے یہ میدان نیکی کا خیر کا اللہ کو پانے کا اللہ کو راضی کرنے کا مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے دنیا میں انتظامی اور اعتماد سے مرد کو اوپر رکھا نظام چلانے کے لیے لیکن اصل میں عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص بھی وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے اب آئیے چار اکتراوی ان شاء ادا کریں